سورت المدر مکی ہے ہجرت سے پہلے نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے ادوار سے سیونٹی فور نمبر ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چار ہے یعنی سور مزمل کے بعد اس کا نزول ہوا لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں فلاں سورت کے بعد اس صورت کا نزول ہوا تو اس کی ہرگز یہ معنی نہیں کہ پہلی سورت مکمل ہو جائے پھر دوسری صورت کا نزول ہو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ پہلی سورت کی ابتدا ہو گئی پھر دوسری سورت کی ابتدا ہو گئی پھر تیسری سورت کی ابتدا ہو گئی اور بیک وقت چار چار پانچ پانچ صورتوں کے متعلق آیتیں نازر ہو رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطباع وہی سے فرماتے فلاں آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو اور جس طرح فرماتے اسی طرح صاحب کا اسے یاد کر لیتے اس میں ففٹی سکس ہیں اور دو رکو ہیں بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا اے کپڑا لپیٹنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر کو اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے یہ آیت نازل ہوئی اور شروع میں آپ سن چکے کہ محبوب کی ادا بھی محبوب ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انداز کو اس طرح ذکر کیا گیا ام اٹھ جائیے فنضر اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے وہ رب بکا فقبر پھر اپنے رب کی بڑائی بیان کریں جب یہ آئے کریمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر ہم سب کہہ لیتے ہیں اللہ اکبر حضرت القبرا نے بھی یہ سنا تو آپ نے کہا اللہ اکبر کا توحر اور اپنے کپڑوں کو مزید پاک رکھیں یعنی جس طرح آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے ہیں اسی طرح پاک رکھیں ور رجزہ فہجر اور بتوں سے اپنے آپ کو بچائیں جس طرح بچتے ہیں اسی طرح بچتے رہیں ولا تم نس تک زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کریں یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ آج بھی ہم شادیوں میں جب تحفہ دیتے ہیں تو یا تو یہ نیت ہوتی ہے کہ جو دیا ہے وہ ایسا ہی واپس ملے گا یا پھر یہ ہوتی ہے کہ کچھ زیادہ مل جائے گا اس سے کوئی ثواب نہیں ملتا شادی میں یا کسی بھی موقع پر کسی کو تحفہ دیں اللہ کی رضا کے لیے دیں واپس لینے یا اس سے زیادہ پانے کی امید نہ رکھیں والا تمن تصط سے زیادہ پانے کے لیے احسان نہ کرو والی غبی کا اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے فعیدہ نوکیرہ فن ناقور پھر جب سور پھونکی کی جائے گی فضال کا یو مین یو مناصیر پس اس وقت وہ دن ہوگا جو بڑا ہی سخت دن ہوگا الل کافرین غیر یسیر کافروں پر یہ آسان نہیں ہوگا ذرنی ومن خلقت واشیدہ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اسے میں ہی عذاب دوں گا مراد یہ ہے کہ انسان جب آیا تو نہ مال تھا نہ اولاد تھی کچھ بھی نہیں تھا لباس بھی نہیں تھا اور دنیا میں آیا بولنا بھی نہیں آتا تھا پھر اللہ تعالی نے اسے ساری نعمتیں دی پھر وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا اسے عذاب دینے کے لیے میں کافی ہوں وجا الت مالم ممدودا میں نے اسے وسی مال دیا وہ بنی ن اور اس کے بیٹے اس کے سامنے کیے اولاد موجود ہے اللہ تعالی نے یہ نعمتیں دی ہیں وہ محت لہو اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی نعمتیں تیار کی دیکھنے کے لیے آنکھ دی سننے کے لیے کان دیے کتنی نعمتیں اللہ تعالی نے تیار کی سانس کی ضرورت تھی تو ہوا پیدا فرمائی زمین پر کھیتی باڑی کی ضرورت تھی تو بارش کو نازل کیا ثم یت مو لیکن نافرمانی کرتا ہے پھر بھی یہ امید رکھتا ہے کہ میں اور دوں گا مرنے کے بعد ایسے کافر کو کچھ نہیں ملے گا سوائے عذاب کے کلّا ہرگز نہیں یہ کافر یہ کہتے تھے کہ دنیا میں جو نعمتیں ملی ہیں مسلمان غریب ہیں ہم مالدار ہیں تو مرنے کے بعد بھی اگر جنت کا کوئی کانسیپٹ ہے تو جنت میں ہم ہی جائیں گے مسلمان تو جہنم میں ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے ناراض ہوتا تو دنیا میں مال کیوں دیتا فرما کلّا ہرگز ایسا نہیں ہوگا ماں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ کے رد میں نازل ہوئی یہ ابتدائے اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ کا سب سے بڑا غستاخ تھا اسے اللہ تعالی نے دس بیٹے دیے تھے اور اتنا مال تھا کہ بیٹوں کو کمانے کی حاجت نہ تھی وہ شہر سے باہر نہ تھے سب اس کے سامنے تھے تاریف میں اس کا بہت بڑا باغ تھا جس میں ایسے مختلف قسم کے پھل تھے کہ ایک پھل کا سیزن ختم ہوتا تو دوسری قسم کے پھل اگاتے یعنی پورے سال اس باغ میں پھل لگے رہتے ایک لاکھ دینار تو کیش نقد اس کے پاس تھا مگر پھر بھی اس نے اللہ کا شکر نہ کیا اور اسلام کو جھٹلا دیا اس کے دس پیٹوں میں سے خالد بن ولید حشام بن ولید اور ولید بن ولید یہ تین مسلمان ہو گئے تعہم اجمعین ان کا نیاتی نا اندا بھشک یہ ہماری آیتوں کے لیے سرکشی کرنے والا ہے ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے سعود ان قریب میں اسے آگ کے سعود پہاڑ پر چڑھاؤں گا جہن کا ایک آگ کا پہاڑ ہے سعود جس کا نام ہے ان فخرا بیشک اس نے سوچا وہ اور دل میں ایک بات کو مقرر کر لیا ٹھہرا لیا ولید بن مغیرہ ابتدا کے اندر جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو سماعت کیا تو ولید بن مغیرہ متاثر ہوا اور اس نے جا کر لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ وہ کلام ہے جو واقعی اللہ کا کلام ہے ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ اسلام بھی لے آیا تھا تو ابو جہل کو لوگوں نے بتایا کہ ولید بھی مغیرہ متاثر ہو گیا ہے شاید یہ اسلام لے آیا ہے یا پھر یہ لوگوں کو قرآن پاک کی تعریفیں سنا رہا ہے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ یہ قوم کا سردار ہے ابو جہل نے کہا تم فکر نہیں کرو میں ابھی اس کو ہٹا دوں گا اس راہ سے ابو جہل گیا اور ولید بل وغیرہ سے یہ کہنے لگا کہ تمہارے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم مال کی حوث میں اور غربت میں مبتلا ہو گئے ہو تو عرب کے لوگ سب مل کر تمہیں مال جمع کرنے اور تمہیں چندہ کر کے تمہیں بہت سارا مال دینے کو تیار ہیں مگر عرب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستخوان سے بچے ہوئے ٹکڑے کھانے کے لیے تم ان کی طرف جا رہے ہو اس طرح جب باتیں کہیں تو اسے غصہ آ گیا بن مغیرہ نے کہا کہ مجھے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے یہ مسلمان جن کے پاس دو دو وقت کا کھانا نہیں ہوتا اور کئی کئی دن کا فاقہ کرتے ہیں ابو جہل نے کہا لوگ تو یوں ہی کہہ رہے ہیں تو جب اس طرح کا اس نے پروپیگنڈا کیا تو ولید بن مغیرہ اپنی انانیت میں آ گیا اس نے خیال کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں دنیا کی لالچ میں گیا ہوں اس وجہ سے اس نے کفر کو اختیار کیا ابھی لوگوں کے پاس آیا تو کہنے لگا اے لوگوں تم یہ مت کہو کہ یہ شاعر ہے کیونکہ یہ کلام شعر گوئی نہیں ہے تم یہ مت کہو یہ کاہن ہے یہ مجنون ہے اس طرح کے الفاظ مت کہو کیونکہ دنیا اس چیز کو تسلیم نہیں کری تو لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کہیں ولید بن مغیرہ نے کہا تم لوگوں سے کہو یہ جادوگر ہیں اور قرآن یہ جادو منتر ہے تو لوگوں نے کہا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا اس نے کا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو قرآن کو سنے گا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا وہ آجز آ جائے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ کوئی جادوئی منتر ہے جس کی وجہ سے میرے ذہن اور عقل کو معاف کر دیا گیا اور میں جواب نہیں دے سکتا اس طرح لوگوں کو سیدھی راہ سے روکنا ہمارے لیے آسان ہو جائے ان فکرا بے شک اس نے ایک بات سوچی وقدرا اور اپنے دل میں اس بات کو ٹھہرا لیا فقوطلا کئی فقدرا پس ہلاکت ہو اسے کیسی بات اس نے دل میں ٹھہرائی سم مقوطیلا کئی فقدرا پھر مارا جائے وہ کیسی اس نے بات اپنے دل میں ٹھہرائی ثم نہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پہچانا ان کے مقام و مرتبے کو سمجھا یہاں تک کہ ولید بن مغیرہ نے کہا ابو جہل سے اے ابو جہل آج تو میں اور تم اکیلے ہیں سچا سچا بتاؤ کہ یہ دین اسلام اور قرآن کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے ابو جہل نے کہا کسی سے مت کہنا سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن سچا اللہ کا کلام ہے اور یہ نبی سچے اللہ کے نبی ہیں تو ولید بن مغیرہ فورا اچھل پڑا اور کہنے لگا چلو پھر ہم دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں ابو جہل نے کہا کہ نہیں اگر ایسا کریں گے تو لوگ ہمیں ماریں گے اور لوگ کہیں گے کہ پہلے تم نے یہ کہا کہ یہ اسلام سگھی نہیں ہے اب تم ہمیں یہ کہتے ہو یہ سگی ہے اور ہماری سرداری چلی جائے گی تو سرداری اور مال کی وجہ سے یہ جاننے کے باوجود کفر کو انہوں نے اختیار کیا ثم آباسا و ارا پھر تیوری چڑھائی منہ بگاڑا اور غصے کے ساتھ وہ روانہ ہوا ثم ادبرا پھر اس نے پیٹ پھیری وہ استک اور تکبر کیا فقالا پس ولید بن مغیرہ بولا انہدا یہ تو ایک جادو ہے جو پچھلے لوگوں سے چلا آ رہا ہے انہدا اللہ قل البشر یہ قرآن تو ایک بشر کی گفتگو ہے اسے تو ایک بشر نے بنایا ہے ان قریب میں اسے جہنم بھڑکتی ہوئی آگ جہنم میں داخل کروں گا وَمَا ادغوك ما ادو کما اور نے کیا جانا کہ سقر کیا ہے لا تبقی ولا تذر وہ نہ چھوڑے گی اور نہ لگی رہے گی نہ چھوڑے گی سے مراد یہ ہے کہ جو عذاب کا مستحق ہے وہ اسے چھوڑے گی نہیں بلکہ جہنم کی آگ اسے پکڑ لے گی اور ولا تذر سے یہ مراد ہے کہ جس کے جسم پر یہ آگ ٹچ کرے گی اس کے گوشت کو اس کے کھال کو باقی نہ رکھے گی لواحت البشر آدمی کی کھال یہ آگ اتار لے گی علیہ ہاتا آشر اس جہنم پر انیس فرشتے مقرر ہیں ایک تو ان کے داروباں ہیں حضرت مالک علیہ السلام یہ فرشتے ہیں اور ان کے معاون اٹھارہ فرشتے ہیں وما جغ اللہ اصحاب ناری اللہ ملا اور ہم نے جہنم کی نگرانی کرنے والوں کو فرشتہ مقرر کیا یعنی جہنم کی نگرانی کرنے والے فرشتے ہیں تو کافر یہاں پر دو اعتراض کرتے ہیں ایک تو یہ کہ جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے تو ایک ہی فرشتہ کافی ہے انیس کیوں مقرر کیے گئے پھر یہ تعداد انیس ہی کیوں مقرر کی گئی اور دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ جب فرشتے جہنم میں جائیں گے اندر اور کافروں کو ماریں گے تو فرشتے بھی جہنم میں ہوں گے تو وہ بھی آگ میں چل جائیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک کا وطالعہ جس کے لیے جو مقرر فرمائے فرشتی عذاب دینے کے لیے جائیں گے ان پر جہنم کے عذاب کا کوئی اثر نہ ہوگا انیس تعداد مقرر فرمائی وہ اللہ کی مرضی ہے مشیت ہے مما جانا ادتم اللہ فط ن تدری نہ فروخت جو فرشتوں کی تعداد مقرر کی یہ کافروں کو آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لی یس تعیقین الدینہ اوت تاکہ جو اہل کتاب ہیں ان کو یقین آ جائے کہ ان کی کتابوں میں طورے تنجیل زبور میں فرشتوں کا ذکر ہے کہ جہان نمبر انیس فرشتے مقرر کیے گئے جب قرآن مجید فقان حمید نے بھی یہی تعداد بیان کی تو یقین آ گیا کہ یہ وہی کتاب ہے کہ جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے وہ یس داد اللہ اور ایمان والوں کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے مثلا انہوں نے ایک ہزار باتوں کو تسلیم کیا تھا پھر انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ فرشتے انیس ہیں جہنم پر انہوں نے اس کو بھی تسلیم کیا تو ان کا یقین اور تسلیم کرنے کا عمل اور بڑھ گیا ولا یارتاب لدین اوت الکتاب و اور اہل کتاب اور مومن اس کے بارے میں کوئی شک نہیں رکھتے بِهَذَا مَثَلًا جن کے دلوں میں بیماری ہیں منافق ہیں اور کافر ہیں وہ ضرور یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس تعداد کو بیان کر کے کیا ارادہ فرماتا ہے اس نے انیس کیوں مقرر کیا اور اس کو بیان کیوں کیا اصل بات یہ ہے کزا یو اللہ میں طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے وہ یہدی دی میں اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور گمراہ وہی ہوتا ہے جو سرکش ہے جو سمجھنے کو تیار نہیں ہے اس نے ایسے گناہ کیے ہیں جس سے اللہ اس سے ناراض ہے ایمالک و مولا تو ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما۔ اور ہمارے لیے ہدایت پر استقامت کو لکھتے وماں یا علم و جنوت ربی کا اللہ ہو یہ تو انیس فرشتوں کا ذکر ہے فرشتے تو بہت ہیں آپ کے رب کے لشکر کو وہی وہ جانتا ہے جس رب نے پیدا کیا وہی وہ جانتا ہے فرشتوں کی تعداد کیا ہے اور وہ جسے عطا فرمائے یہ علم یہ اس کی مرضی ہے مشیت ہے وما اللہ بشک یہ ساری باتیں تو آدمی کے لیے نصیحت ہیں